و کزالک اور اسی طرح حقت قلیمت و ربی کا ثابت ہوئی تیرے رب کی بات اللہ دینہ ان لوگوں پر کافر جنہوں نے کفر کیا اللہم اصحاب النار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 و کالا پھر آن اور کہا پھر نے درونی چھوڑو مجھ کو اقتل الموسا میں قطر کروں موسا کو ولید الربا اور وہ پکار لے اپنے رب کو انی اخافو میں ڈرتا بشک میں ڈرتا ہوں ایدیلا دینا دینکم کہ وہ تبدیل کر دے تمہارا دین او اید ہرا یا وہ ظاہر کرے فل ارد الفساد زمین میں فساد وقال کالا اور کہا موسا نے انی الطبربی رب و رب کم میں بشک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا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 على کلی طلبی متکبر جببار اسی طرح اللہ طرح مہر لگا دیتا ہے ہر سرکش تکبر کرنے والے کے دل پر وَطَالَ فِرْعَونَ وَرْقَحَ فِرْعَونَ یا هَامَانُ اَبْنُنُ لِي سَرْحَن يَا هَامَانُ ها اَيْهَامَان بنا میرے لیے سرحن ایک محل بلد امارت لَعَلْ لِي عَبْلُهُ تاکہ میں پہنچوں راستوں پر اسب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 اور اے میری قوم ما لی ادعوکم الى کیا ہے میرے لئے کہ میں تم کو بلاتا ہوں نجات کی طرف وتدعوننی الى النار اور تم مجھ کو بلاتے ہو آپ کی طرف تدعوننی لی اکفر باللہ تم مجھ کو بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور, کا اور اس کے ساتھ شرک کروں ما لیسا لی بھی علم جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے وَأَنَا أَدْعُوكُمْ الى الْعَزِيزِ الْغَفَّار اور میں تم کو بلاتا ہوں اور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 جس کی طرف تم مجھ کو بلاتے ہو لئی صلاح تنفید دنیا نہیں ہے اس کے لیے پکارنا دنیا میں ولافل آخراتی اور نہ آخرت میں وہ انا ماردانہ اور بے شک ہمارا لوٹنا اللہ, اللہ کی طرف ہے وہ ان المصرفینہ ہم اصحاب الار اور یقیناً زیادتی کرنے والے حد سے بڑھنے والے وہی وہ آگ والے ہیں فصل عدقہ قریب تم یاد کرو گے ما اقولرقم جو میں تمہیں کہتا ہوں امری اللہ اور میں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 اللہ اللہی اللہ, اللہ و ذات ہے جعل لکم الانعامہ جس نے بنائے ہے تمہارے لئے چکوان کو ترقبو قبو منہا تاکہ تم سوار ہو ان میں سے پا منہا تاکہ انہوں نے میں سے تم خاتے ہو والاکم اور تمہارے لئے فیہا ان میں مناقع خائدہ ہے ولیتبلوہ علیہ حاجتا اور تاکہ تم پہنچو ان پر